کہ اگر سڑک کے اوپر اگر مہندی لگی ہوئی ہو ابھی مہندی اتاری نہیں ہو سڑک لگی ہوئی ہے اب اگر مہندی کر رہے ہیں اور اگر سڑ کا مسا کرنا ہے تو کیا ایسی سورت میں مسا ہو جائے گا سر کا یا پہلے ہمیں اپنا سڑک से ہوگا مہندی سے بعد مسا کرے جزاک اللہ خیر مچھلی سب سہیل بھائی میرا تو یہی ہے کیونکہ مہدی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں صرف مہدی ہے یا کچھ اور بھی چیزیں ڈالتے ہیں اور وہ جو اور ڈالتے ہیں وہ پا کے نہ پاک ہیں یا کیا مسئلہ ہے اور پھر وہ خشک نہیں ہوئی تو اوپر گرے گی بھی نماز میں خلل بھی ڈالے گی تو اس طریقے سے یہی مناسب ہے کہ نماز کے وقت اس کو اتار کر سر کو دھو کر وضو کیا جائے اور اس کے بعد نماز پڑی جائے چونکہ اگر وہ سر پہ لگی رہے گی سجدے میں مسئلہ بنے گا سجدے میں جائیں گے رکو میں جائیں گے خشک تب بھی گرے گی اور گیلی ہے تب بھی گرے گی تو جب گرے گی تو یقیناً دھیان اس طرف جائے گا نماز میں خلل پیدا ہوگا لہذا اس کو اتار کر سر کا مسا کیا جائے اور اس کے بعد پھر نماز کو پڑھا جائے جی نعیم شیخ بھائی